السلام علیکم الحمد للہ رب العالمین و سلاۃ وسلم آباد آج کا خطبۂ جمعہ جس خطیب صاحب نے ارشاد فرمایا ان کا نام ہے ڈاکٹر حسین بن عبدالعزیز علیہ شیخ حافظ اللہ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و سنا بیان کی نبی علیہ اللاط وسلام پہ درود پڑا اور اس کے بعد انہوں نے ہم سب کو اور اپنے آپ کو تقوا کی وصیت کی کہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے اس کے بعد انہوں نے خطبے کا باقاعدہ آغاز کیا اور کہا کہ مسلمانوں کو جن مشکلات کا سامنا ہے جو تکلیفیں انہیں پہنچ رہی ہیں عذاب کی جتنی بھی صورتیں ان کے آنگن میں رونما ہیں یہ مسلمانوں کو محاسبہ نفس کے کٹہرے میں کھڑے ہونے پہ مجبور کر رہی ہیں یعنی کہ یہ حالات یہ مسائب یہ مشکلات کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اپنا حساب کتاب کریں کہ یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں وجہ کیا ہے حالات انہیں مقام اس سفسار پہ لا کھڑا کرتے ہیں کہ رب کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہے وہ اپنے دین پہ اور نبی علی اصلاۃ والسلام کی سیرت پہ کس قدر عمل پیرا ہے یہ شور تو بہت ہے نا کہ مسلمانوں کی مدد نہیں ہو رہی مسلمان زلیل ہو رہے ہیں ہر جگہ پہ لیکن کیوں ذرا یہ حساب کتاب کریں خطیب صاحب کا یہ کہنا ہے یہ حالات مسلمانوں کو لازم اس بات پہ ابھارتے ہیں کہ مسلمان اپنی سمت اور منج کو سمجھیں مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہوں اور شریت اللہی سنت نبوی پہ عمل پیرا ہونے میں کی جانے والی کوتاہی کا خاتمہ کریں آپ علیہ السلاط اسلام پہ بہترین درد و سلام نازل ہوں مسلمانوں پہ اجتماعی اور انفرادی مصیبتیں آن پڑی ہیں جن سے ایسے اسباب کی تلاش ضروری ہو گئی ہے جن اسباب کو اختیار کر کے یہ آزمائشیں رفع ہو سکیں اور یہ مسائب دور ہو سکیں یعنی کہ وہ اسباب تلاش کیے جائیں جن اسباب کو اپنانے سے یہ مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں ان تمام اسباب کی جڑ اور بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالی کی کامل اور سچی اطاعت کی جائے اللہ کی اطاعت کتنی کی جائے کامل یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی اور اس کے بعد سود کا کاروبار شروع کر دیا نماز پڑھ لی اور بعد میں چوری اور ڈاکے نماز پڑھ لی بات میں غیبت اور جھوٹ وہ کہہ رہے ہیں نہیں اللہ تعالی کی کامل اور سچی اطاعت کی جائے اللہ کی جانب سے مخلوق کے لیے نازل کردہ شریعت کو نافذ کیا جائے شریعت اکثر ممالک میں نافذ نہیں ہے اور پھر کہتے ہیں جی ہم ذیل و رسوا ہیں دکھ سکھ خلبت و جلبت ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو اپنا نگران اور نگبان جانا جائے آپ تنہا ہوں تب بھی آپ کو یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کمرے میں ایک میں ہوں اور ایک میرا موبائل کمپیوٹر ہے میں نے یوٹیوب کھولی ہوئی ہے باقی چیزیں میں سرچ کر رہا ہوں لیکن ایک اللہ ہے جو اوپر سے مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں یہاں پہ کیا دیکھ رہا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا تقی اللہ جال مخرجا اور جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے متقی بن کر دکھائیں پرہیزگار بن کر دکھائیں شریعت پہ عمل کر کے دکھائیں اللہ تعالیٰ ان تمام مصاحب سے راستہ نکالنے والا ہے چنانچہ جب بھی مسلمان اس بنیادی نقطے پہ انفرادی اور اجتماعی سطح پہ عمل کرے گا تو اس کے لیے تمام تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بن جائے گا یہ بنیادی نقطہ کیا امام صاحب نے پیش کیا ہے جی اپنا محاسبہ اللہ کی کامل اطاعت کی جائے اور اللہ تعالی کی شریعت کو نافذ کیا جائے اور ہر حالت میں آپ یہ سمجھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو امام صاحب کہتے ہیں جب اس نقطے کو آپ اختیار کریں گے تو اللہ تمام تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بنائے گا اور جب بھی مسلمان معاشرے اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں اسے عملی جامہ پہنائیں گے معاشرے کے حالات سدھر جائیں گے زندگی خوشحال ہو جائے گی ان کے امور سمر جائیں گے اور امن و امان قائم و دہم ہو جائے گا جب بھی کسی حکمران یا ذمہ دار شخص نے تکوا اللہی اپنایا تو اسے عزت ملی جب بھی کوئی حکمران کیا کرے گا تقوی کو اپنائے گا اللہ سے ڈرے گا پریزگار بنے گا تو اسے عزت ملے گی اس کی شان بلند ہوگی اس کی بادشاہت مضبوط ہوگی اسلام قیم کرنے سے بادشاہت ختم نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگا مضبوط ہوگی زندگی میں اس کی قیادت کو دوام ملے گا اور اس کا انجام اچھا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کسی طرح کا کوئی غم ہوگا جب یہ کتی اصول معلوم ہو گیا تو مسلمانوں کو جو آج دین نفس مال عزت و آبرو معیشت اور رزق کے اعتبار سے طرح طرح کی ایسی آزمائشوں کا سامنا ہے جن کی وجہ سے ان کی زندگی میں سعادت تو خوشحالی نہیں رہی ان کے راستے محفوظ نہیں رہے ان کے حالات میں استقرار و استحکام نہیں رہا تو ان پہ واجب ہے کہ وہ خواب غفلت سے بیدار ہوں عقل کے ناخل نے ان مصائب کو رب کی جانب رجوع کرنے کا سبب و ذریعہ بنا لیں پہلے آپ نے رب سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا تو ان مصیبتوں کی وجہ سے کم از کم رب سے رابطہ کر لیں رب سے رجوع کر لیں اور یہ بات یہ نشین کر لیں کہ یہ مشکلات جتنی بھی سنگین ہوں یہ مشکلات جو ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں پہ یہ جتنی بھی سنگین ہوں یہ آخرت کی ان مصیبتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جن کا سامنا اسے کرنا پڑے گا جو اللہ کے دین اور اس کی شریعت سے راز کرے گا مملوعہ کاموں کا ارتکاب کرے گا گناہوں میں واقع ہوگا میرے بھائیو یہ آج کا خطبہ جمعہ ہے آپ بیٹھ جائیں ورنہ آپ تھک جائیں گے مجھے کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ تھک جائیں گے یہ آج کیا خطبۂ جمعہ ہے میرے بھائی امام صاحب کی بات سننے والی ہے دھیان سے آج بہت سے لوگ رونا رو رہے ہیں کہ دمشق میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے فلان جگہ ظلم ہو رہا ہے فلان جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے امام صاحب کہتے ہیں کہ جو کچھ ان پہ ہو رہا ہے جو مصیبتیں ان پہ آئی ہوئی ہیں یہ آخرت کی آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. تو آپ ان کا رونا کیوں نہیں روتے جو شریعت پہ عمل نہیں کرتے وہ روزے قیامت کیا کریں گے یہ دنیاوی سزائیں آخرت کی سزاؤں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں ان کی آپ فکر کیوں نہیں کرتے جب آپ شریعت کو اپنائیں گے دنیاوی مصیبتیں بھی ٹل جائیں گی آخرت کی مصیبتیں بھی ٹل جائیں گی اور جب شریعت کو نہیں اپنائیں گے دنیا میں بھی عذاب مل رہا ہے جو آخرت میں ملنا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عذاب الآخرت اخذا اور آخرت کا عذاب دنیاوی عذاب کے مقابلے میں زیادہ رسوا کرنے والا ہے یہ بات توجہ طلب ہے کہ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایک ایسی حقیقت یاد کرواتے رہتے ہیں جو کہ بہت سے مسلمانوں کے ذہنوں سے اجر رہتی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں وبَلَوْنَاہُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم نے یہودیوں کو اچھے اور برے حالات سے ازمایا کیوں لعلہم یرجعون تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں اللہ کہتے ہیں کبھی ہم ان کے کو اوپر کوئی نہ کوئی عذاب بھیج دیتے کبھی کوئی نہ کوئی نعمت دے دیتے کسی طریقے سے اپنے رب سے رابطہ کر لیں رب سے رجوع کر لیں امام صاحب کہنا چاہتے ہیں اس حقیقت کو ذہن میں لائیں اللہ کئی دفعہ دنیا میں مسئیبتیں بھیجتے ہیں تاکہ ان مسئیبتوں کی وجہ سے مسلمان رب سے, رابطہ رب سے رابطہ قیم کر لے رب سے رجوع کر لے رب سے توبہ کر لے اور ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبہر بما کسبت اید الناس لیوضیقهم بعض الذي یعملو لعلہم یرجعون لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے باہر و بر میں خچکی اور سمندر میں فساد پھیل چکا ہے فتنے ہی فتنے ہیں مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں یہ مسائب اس لیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کا کچھ مزہ چکھائے تھوڑی سی سزا سب گناہوں کی نہیں چند گناہوں کی تھوڑی سی سزا اللہ دے رہا ہے مکمل نہیں دے رہا کیوں تاکہ یہ لوگ لال تاکہ یہ گناہوں کی زندگی سے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹائے اللہ سے رابطہ کر لیں اللہ سے رجوع کر لیں تو جو مصیبت مسلمانوں پہ ہے اور آپ کے گھر میں بھی ہے آپ کا کوئی نہ کوئی بیٹا بیمار ہے بیگم کی آپ سے بنتی نہیں ہے گھر آپ کا چھوٹا ہے دکان میں آگ لگ گئی ہے یہ ساری مصیبتیں جو آپ کے پاس آ رہی ہیں یہ آپ کے لیے عذاب ہیں اللہ آپ کو بھی جھنجھوڑ رہا ہے کہ اب بھی رب کی طرف رجوع کر لو گنا چھوڑ دو رب سے رابطہ کیم کر لو یاد رکھیں مسلمانوں پہ جو انواع اقسام کی مصیبتیں اور رزمائشیں آ چکی ہیں اور آ رہی ہیں ان سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنے رب سے رجوع کریں اس کے سامنے گر گڑائے تمام گناہوں اور ہلاک کر دینے والے کبائر سے توبہ کریں یہ ہلاک کر دینے والے گناہ کون کون سے ہیں نمبر ایک شرک نمبر دو کسی کو نہ قتل کرنا نمبر تین جادو یتیم کا مال کھانا اور معصوم لڑکیوں پہ تومتے لگانا اور سود کھانا یہ سارے گناہ ہم کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں مسلمان پتہ نہیں کیوں زریل و رسوا ہے انجان بن جاتے ہیں اس وقت ہم تو کہہ رہے ہیں امام صاحب کہ مصیبتوں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ رب سے رجوع کریں اور یہ ہلاک کر دینے والے قبائر سے توبہ کریں جن گناہوں کا بھی تذکرہ ہوا ہے یہ حلاک کر دینے والے گناہ ہیں انسان کی اخرت کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں ہر قسم کے گناہوں اور برائیوں سے پہلو تہی کرتے ہوئے بدی اور محلو گناہوں کے راستوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کی جانب متوجہ ہو جائیں اللہ تعالی نے فرمایا ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون ہم نے آپ سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیجے رسول آئے قوموں نے ان کی دعوت قبول نہیں کی اللہ کہتے ہم نے انہیں سختیوں میں تکلیفوں میں مبتلا کیا تاکہ یہ رجوع کر لیں تاکہ یہ رب کے سامنے گرگڑائیں تاکہ یہ آج جی کا مظاہرہ کریں میرے بھائیو بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھ جائیں ورنہ آپ تھک جائیں گے تھوڑا سا خطبہ رہ گیا بیٹھ جائیں یہ آج کا خطبہ جمعہ ہے جن بھائیوں کو معلوم نہیں ہے یہ آج کا خطبہ جمعہ ہے جو ابھی آپ نے سنا ہے اسلامی بھائیوں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ان مسائب کو دور کر سکے اس لیے اللہ کی طرف دوڑو دوڑ کر اللہ کی طرف آؤ گناہوں کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں نیکیوں کے ذریعے ان کی اصلاح کرو خرابیاں کیوں پیدا ہوئی ہیں گناہوں کی وجہ سے خرابیاں کیوں پیدا ہوئی ہیں میرے بھائی گناہوں کی وجہ سے اور اصلاح کیسی ہوگی نیکیوں کے ذریعے تمہاری زندگی میں نافرمانیوں اور مہلک گناہوں کی وجہ سے جو اندھیرا پیدا ہو چکا ہے اس اندھیرے کو دور کرو اسے تکوا اور آسمان و زمین کے رب کی بندگی کے نور سے بدل دو اللہ نے فرمایا اے مومنوں سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُوْ خَيْرَ اللَّهُمْ اگر یہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے لئے بہتر ہوگا اگر توبہ اب بھی نہیں کرتے تو دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ اللہ کہتے ہیں اب بھی یہ توبہ کر لیں تو ان کے لئے کیا ہوگا دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرِيَةٌ آمَنَتْ فَنَ لما منو کشف نہ دنیا وہ متانا ملاحین کیا یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ کوئی قوم عذاب دیکھ کر ایمان لائے تو اس کا ایمان اسے فائدہ دے جب قوم یونس ایمان لے آئی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک انہیں سمان زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ یونس علیہ اسلام کی قوم پہ عذاب آنے والا تھا یونس علیہ اسلام نے اعلان کر دیا تھا کہ اتنے دنوں کے بعد تم پہ عذاب آنے والا ہے تو ان کی قوم نے کیا کیا خود وہ چلے گئے یونس علیہ السلام خود چلے گئے وہاں سے اب ابھی عذاب آیا نہیں تھا لیکن یونس علیہ السلام کی بات پہ ان کو یقین تھا کہ یہ آدمی سچ بولتا ہے واقعی عذاب آنے والا ہوگا سب میدان میں آ گئے توبہ کرنے لگے بچوں کو بھی لے آئے جانوروں کو بھی لے آئے اللہ سے سچی توبہ کی تو اللہ نے اپنا عذاب ٹال دیا تو جب اللہ سے آپ رجوع کریں گے تو اللہ مصیبتیں ٹالتا ہے اور تم اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے بہترین امت ہو اللہ نے تم سے ایسا وعدہ فرمایا ہے جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی تم پہ ایسا فضل کیا ہے جو لیٹ نہیں ہوگا بشرتی ہے کہ کمی کتا ہو جانے کے بعد اپنے رب سے رابطہ کر لو چنانچہ تم پہ آنے والی مصیبت باقی نہیں رہے گی ختم ہو جائے گی اور تم پہ کوئی نیا عذاب نازل نہیں ہوگا اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے اللہ کہتے ہیں اللہ وهم کہ جب یہ لوگ اللہ سے توبہ کر رہے ہوں استغفار کر رہے ہوں, گناہوں کی مانگ رہے ہوں تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا غلطیاں ہوں گی لیکن کیا کریں اللہ سے رجوع کریں اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں ندامت کے آنسو بہائیں اللہ سے معافیاں مانگیں اللہ عذاب نہیں دے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اس امت سے اللہ کا وعدہ ہے اور نبی علی اصلاۃ اسلام کی درسگاہ کے تربیت یافتہ جناب عمر فاروق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے غالب نہیں آتے بلکہ جب بھی تمہیں فتح ملتی ہے کہاں سے ملتی ہے اللہ کی جانب سے ملتی ہے یہ نہ سمجھنا کہ ہماری تعداد زیادہ اس لیے فتح ملی ہے نہیں جب بھی کرتا اللہ کرتا ہے تو آئندہ بھی کرے گا تو کون کرے گا تو پھر کس کو راضی رکھنا ہے اللہ کو راضی رکھیں گے تو کام چلے گا ورنہ کافر تم سے زیادہ ہیں ان کا اصلحہ تم سے زیادہ ہے ایسے ہی و رسوا ہوتے رہو گے اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری کرو تمہیں اللہ کی جانب سے رحمت ملے گی جس سے تمہاری زندگی درست ہو جائے گی بدحالی ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت النمل میں لَو لَا تم اللہ سے معافیاں گناہوں کی کیوں نہیں مانگتے استخبار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پہ رب کی رحمتیں نازل ہوں مسلمان حکمرانوں امت کے بہت سے ممالک میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی سے مخفی نہیں ہے پوری امت پہ جو خوف تاریخ ہے اور جن خطرات کا اندیشہ ہے ان کی کوئی انتہا نہیں ہے ان حالات کا تقاضا ہے کہ تم اپنا محاسبہ نفس کرو اور امت کے حالات کے لیے اور امت کے حالات کے لیے وہ اقدامات کرو جن سے رب رادی ہو یہ امت تمہارے پاس امانت ہے اللہ کے سامنے اس دن تم سے پوچھا جائے گا جب مال اور اولاد کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے جب اللہ کہے گا آج کس کی بات چاہیے جواب آئے گا آج زبردست تنہا اللہ کی بات چاہیے اس دن تم سے اس امت کے بارے میں سوال ہوگا یہ امت تمہارے پاس امانت ہے لوگوں کی قیادت کرو لیکن شریعت کے مطابق کرو کس کے مطابق کرو اور عام طور پہ قیادت کس طرح ہو رہی ہے انگریزی قانون کے ساتھ فرانسیسی قانون کے ساتھ لوگوں کی قیادت کرو شریعت کے مطابق کرو ان کی رہنمائی کرو تو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرو اپنے معاشروں میں شریعت کا نفاذ کرو جس شریعت پہ عمل کرنا ساری مخلوق پہ واجب ہے تمہارے معاشروں میں جو بھی اللہ کی رضا کے منافی امور ہیں ان کا مقابلہ کرو اور ایسے ہو جاؤ جیسے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اللہ فرماتے ہیں سورہ حد میں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں حکومت دیں تو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ نماز کیم کریں حکمرانوں کا فرض سن لیں کیا بنتا ہے نماز کیم کریں زکوۃ ادا کریں نیکی, کا نیکی کے کاموں کا حکم دیں برائی سے روکیں اور سب کاموں کا انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تمہارے ذریعے ہی کن کو مخاطب کر رہے ہیں امام صاحب؟ حکمرانوں کو. تمہارے ذریعے ہی اللہ تعالی امت کے حالات فرمائے گا شرط یہ ہے کہ تم امت کو اللہ کی مراد کے مطابق ڈھال دو اپنے ملک کے ہر معاملے کی اصلاح اسلام کے مطابق کرو اس طرح امت مسائب سے محفوظ ہو جائے گی تمام خدشات خطرات سے نجات پا جائے گی امت کو حکارت سے رسوائی سے آر سے خلاصی ملے گی ساری امت کا دستور وہ نبوی اصول ہونا چاہیے جسے آپ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا اللہ, اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی شریعت کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا تم اللہ کو یاد رکھو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے لیکن آج اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے کیونکہ ہم نے اللہ کے دین کی حفاظت نہیں کی اللہ کی شریعت پہ نہیں چلتے اس لیے مسلمان حکمرانوں مسلمان معاشروں کے متعلق اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ تم پر سب سے بڑی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ لوگوں کے دینی اور دنیاوی مفادات کی حفاظت کی جائے نیکی کا حکم دیا جائے برائی سے روکا جائے کھلے عام گناہ کرنے والوں کو پکڑا جائے اور الانیہ سرکشی کرنے والوں کو سزائیں دی جائیں اس مسلمان معاشرے میں ہر صاحب منصب کی یہ ذمہ داری ہے صرف وزیر آزم کی نہیں جو نیچے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے جس کی جہاں پہ چلتی ہے وہ اس ذمہ داری کو ادا کرے نبی علیہ سات السلام کا فرمان ہے کہ کسی بھی بندے کو جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ حکمران بنائے اور اسے جب موت آئے تو اس حال میں آئے کہ وہ اپنی قوم کو دھوکہ دینے والا ہو اللہ تعالیٰ ایسے حکمران پہ جنت حرام کر دیتا ہے اپنی قوم کو شریعت پہ نہیں چلا رہا شریعت سے دور رکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ جنت حرام کر دیتا ہے پہلے خطبے کے آخر میں امام صاحب کہتے ہیں اللہ مجھے آپ سب اور تمام مسلمانوں کو برکتیں طا فرمائی میں اللہ سے اپنے اور تمام سامعین کے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں آپ بھی اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگیں بے شک وہ بہت بخشنے والا نہت رحم کرنے والا ہے دوسرے خطبے کے شروع میں امام صاحب نے ایک دفعہ پھر اللہ کی حمد و بیان کی اللہ کے تنہا مبودے برہ ہونے کی گواہی دی نبی علیہ السلاط اسلام کے رسول ہونے کی گواہی دی آپ پہ درود پڑا اور پھر کہا کہ اگر مصیبت کا دورانیہ طویل ہو چکا ہے مصیبتوں کے اوپر مصیبتیں مصیبتوں کے اوپر مصیبتیں جب سے پیدا ہوئے مسلمانوں پہ مصیبتیں تو کہتے ہیں اگر مصیبت کا دورانیہ طویل ہو چکا ہے تو غالب اور عطا کرنے والے رب سے رجوع کرو امید اور خوف دونوں کے ساتھ اسی کو پکارو نیک مال خالص اسی کے لیے بجا لاؤ جب کہ آپ کے ہاں دائیں بائیں شرک کے اڈے قائم ہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے دائیں بائیں شرک کے اڈے قائم ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پہ بکرے ذبح کیے جا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں صرف سال ہی میں سے کسی نے کہا تھا یہ بات سننے والی ہے امام صاحب کہتے ہیں پرانے بزرگوں میں سے کسی نے کہا تھا صرف سال میں سے کسی نے کہا تھا مجھے چار لوگوں پہ حیرانگی ہوتی ہے تعجب ہوتا ہے کہ وہ چار چیزوں سے کیسے غافل ہیں چار لوگ چار چیزوں سے کیسے غافل ہیں نمبر ایک جسے کوئی تکلیف پہنچے وہ اللہ تعالی کے اس فرمان سے کیسے غافل ہے اللہ کہتے ہیں وہ ایوب ادنا ربا اور ایوب کو یاد کرو ایوب کون ہے نبی ہے ایوب علیہ السلات وسلام ہمارے لیے علیہ السلام اسلام ہے ہمارے لیے نبی ہے اللہ کے تو بندے ہیں نا اللہ نے تو یوب بھی کہنا ہے اور ایوب علیہ اسلام کو یاد کرو جب اللہ نے جب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کیا کہا کہا یا اللہ انی مسنی ادرو مجھے بڑی تکلیف پہنچ چکی ہے وہ انتر ہم اور یا اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے یہ دعا پڑھتے رہے کون سی دعا انی مسن یا درتر ہم الراحمین میرے بھائی درس کے بعد بڑے وظیفے پوچھتے ہیں اور درباروں پہ جا کے پیروں سے بھی پوچھتے ہیں یہ نبیوں کے وظیفے ہیں یاد کرو کیا دعا کرتے رہے یوب علیہ اسلام انی مسن یا در و ہم ہمراہین یا اللہ بڑی تکلیف پہنچ چکی ہے مجھے یا اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے اللہ کہتے ہیں فصلہ الح ہم نے ان کی دعا قبول کی فکشف نامہ بھی مندر جس تکلیف میں مبتلا تھے اس تکلیف کو ہم نے دور کر دیا تو یہ بزرگ کہتے ہیں کہ جو تکلیف میں مبتلا ہے وہ اس دعا سے کیوں غافل ہے یہ دعا کیوں نہیں کرتا کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ وہ بزرگ کہہ رہے ہیں دوسرے نمبر پہ مجھے اس آدمی پہ تعجب ہے جو کسی غم میں مبتلا ہے پہلا کس میں مبتلا تھا تکلیف میں مصیبت میں اور دوسرا کس میں مبتلا ہے کسی غم میں مبتلا ہے وہ اللہ تعالی کے یونس علیہ اسلام کے متعلق اس فرمان سے کیوں غافل ہے یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے اندھیروں کے اندر تھے سمندر کے مچری کا اندھیرا مچھلی کا اندھیرا رات کا اندھیرا اندھیرے ہی اندھیروں کے اندر تھے کوئی سبب نہیں تھا کوئی مددگار نہیں تھا کوئی سفارچی نہیں تھا کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ کہاں پہ ہیں تب انہوں نے کس کو واز دی لا الہ یہ دعا یہ وظیفہ سن لیں نبی علیہ السلام نے بھی کہا کہ یہ وظیفہ پریشانی میں کیا جائے لا الہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں سبحانہ کا تو پاک ہے انی من الظالمین میں ظالم ہوں یہ ماننا پڑے گا عام طور پہ ہم دعا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں یار مصیبت آئی ہے میں تو پانچ ٹائم نمازیں بھی پڑھتا ہوں تجد بھی پڑھتا ہوں تلاوت بھی کرتا ہوں صدقہ کا بھی کرتا ہوں پتہ نہیں میرے اوپر مصیبت کیوں آ گئی ہے یونس علیہ اسلام اللہ کے نبی ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ ظالم میں ہوں غلطی کس کی ہے میری ہے رب کے سامنے رونے سے کام بنتا ہے اکڑنے سے کام ہاں؟ نہیں بنتا روزانہ صبح و شام غیبتیں کرنے والے نمازیں لیٹ کرنے والے شرک کرنے والے سود کھانے والے قتل کرنے والے بدکاری کرنے والے غیر عورتوں کو دیکھنے والے اب بھی تو کہتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں میرے اوپر مصیبت کیوں آئی ہے تو کیا وظیفہ پڑھا یونس علیہ اسلام نے لا الہ الا انی كنت من اللہ کا کی کی؟ جس غم میں مبتلا تھے اس سے ہم نے نجات دی وہ کا لنجل اسی طرح ہم مومنو کو نجات دیا کرتے ہیں نجات کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے وہ بزرگ کہہ رہے ہیں تیسرا وہ آدمی جس پہ مجھے تعجبہ یہ کون ہے یہ وہ ہے جس کے خلاف لوگ ساکیں کر رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے غافل ہے وہ اف امری کہ اس موقع پہ یہ دعا پڑھنی چاہیے وہ اوفود امری ا إِلَ اللہ میں اپنا معاملہ اللہ کے ثبوت کرتا ہوں میں اپنا معاملہ کس کے سب کرتا ہوں اللہ کے سب کرتا ہوں ان اللہ اللہ اپنے سب بندوں کو دیکھ رہا ہے فوقا اللہ جب ایک آدمی نے جو پہلے گزر چکا ہے جب اس نے یہ دعا پڑی تو اللہ تعالی نے اسے اس کے دشمنوں کی ساخوں سے بچا لیا یہ بزرگ کہتے ہیں چوتھے نمبر پہ مجھے اس آدمی پہ حیرانگی ہے تعجب ہے جو خوف زدہ ہے کیا ہے دشمنوں کا ڈر ہے کوئی اسے قتل کرنا چاہتا ہے کوئی اس پہ حملہ کرنا چاہتا ہے خوفزدہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کیوں غافل ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چوتھے اس بارے میں سوراس میرے بھائی اہد کی لڑائی کے شہر میں ہوئی تھی مدینہ میں کس پہاڑ کے پاس مسلمان کتنے شہید ہوئے تھے ستر اور زخمی بھی بہت زیادہ مصیبت زدہ ہیں پریشان ہیں اور ابھی تک انہوں نے اپ اپنے جو پرانے زخم ہیں انہیں ان پہ ابھی کنٹرول نہیں کیا ابھی تو جو شہید ہوئے ہیں انہیں دفنایا جا رہا ہے زخمیوں کو پٹیاں کی جا رہی ہیں بچوں کو حوصلہ دیا جا رہا ہے جو یتیم ہو چکے ہیں عورتوں کو حوصلے دیے جا رہے ہیں جو بیوہ ہو چکی ہیں مسلمانوں پہ مصیبتوں کے اوپر مصیبتیں آئی ہیں انہی حالات میں نبی علی استعد اسلام نے اعلان کیا کہ مکہ کے کافر جو میں ہم سے لڑے ہیں واپس جا چکے ہیں لیکن آگے چل کر ٹھہر گئے ہیں اور پھر دوبارہ ہم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں دوبارہ پھر ہم پہ کیا کرنا چاہتے ہیں حملہ کرنا چاہتے ہیں اب نکلے وہ لوگ جو پہلے لڑائی میں شریک ہوئے تھے وہی وہ نکلیں دوبارہ وہی وہ نکلیں جو زخمی ہیں جن جن میں سے کسی کا باپ فوت ہو چکا ہے کسی کا بھائی فوت ہو چکا ہے کسی کی بیگم فوت ہو چکی ہے وہ نکلیں اللہ اکبر تو نکلنا بھی ہے پرانے زخم بھی ہے اور آگے بھی دشمن کا خوف ہے تو جب اتنا ڈرایا گیا تو ان اللہ کے عظیم بندوں نے اس موقع پہ کیا کہا تھا اللہ کہتے ہیں اللہ دین اقال الناس اللہ کہتے ہیں میں ان لوگوں کا ادر ضائع نہیں کروں گا جنہوں نے اس موقع پہ کہا جب انہیں خبر ملی کہ دشمن جمع ہو رہا ہے اور خبر لانے والوں نے کہا ان سے بچ جاؤ ان سے ڈر جاؤ لیکن یہ لوگ جو تھے جو پہلے سے مصیبتوں میں مبتلا تھے یہ خبر سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا کہنے لگے حسب اللہ عمل الوکیل ہمیں کون کافی ہے اور ہماری بسوں پہ کیا لکھا ہوتا ہے اللہ کے رسول ہی کافی ہیں بغداد والے بزرگ ہی کافی ہے تو مدد خاک نازل ہوگی یہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول کافی ہیں کیا کہا اللہ کافی ہے حسب اور ابراہیم علیہ اسلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا انہوں نے کیا کہا تھا ہسب نعم الکیل دو عظیم نبیوں نے الفاظ کہے ہیں ہسبو اللہ نعم ہمیں اللہ کافی ہے وہ نئے عمل اور اللہ کس قدر کارساز ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ امت میں اتحاد کا نعرہ لگانے والے لوگوں کو شرک سے نہیں روکتے کہ امت بٹ جائے گی جب آپ اس انداز سے امت کو جمع کریں گے تو اللہ کی مدد نازل نہیں ہوگی اس اتحاد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو شرک کی بنیاد پہ ہو آج کئی جگہ پہ مسلمان فوجیاں جمع ہوتی ہیں مسلمان پارٹیاں جمع ہوتی ہیں جماعتیں جمع ہوتی ہیں شرک ہو رہا ہوتا نہیں روکتے کیوں جی اختلاف اختلافات پیدا ہو جائیں گے شرک پہ جو اتحاد ہو اس اتحاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب رب ناد ہوگا یہ سارے ملکے کے بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتے امام صاحب نے یہی تو بتایا ہے کہ مسلمانوں کو جب بھی فتح ملی ہے کس کی طرف سے ملی ہے اللہ کی طرف سے ملی ہے کثرت تعداد کی وجہ سے نہیں ملی آخر میں کہتے ہیں اللہ تعالی کی یہ وسیعت ہر وقت تمہاری زندگی میں موجود رہنی چاہیے کہ ان اللہ اللہ اللہ کن کے ساتھ ہے متقین کے ساتھ ہے اللہ متقین کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں جو گناہ نہ کرنے والے ہوں جو نافرمانیاں نہ کرنے والے ہوں ودین محسنون اور اللہ ان کے ساتھ ہے جو نیک و کاری کرنے والے ہوں بلاؤں کو ٹالنے مشکل کشائی کے اسباب میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ طرح طرح کی نیکیاں کریں صدقہ خیرات کریں محتاج لوگوں کی مدد کریں خصوصاً ان کمزور مسلمان بھائیوں کی جو لڑائی کے شکار ممالک میں پھنسے ہوئے ہیں مسلمان تاجروں اپنے لیے توشے آخرت بناؤ اپنے بھائیوں کی مدد کرو ہر فقیر اور مسکین کی جانب مدد کا ہاتھ بڑھاؤ اللہ تمہارے مال کی حفاظت کرے گا تمہاری تجارت میں اللہ برکت ڈالے گا تم سے اور تمہارے ملک سے ہر طرح کے مسائب کو اللہ دور فرمائے گا بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے پھر اس کے بعد امام صاحب نے دعائیں کی ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو شریعت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نہ فرمائی اللہ ہم سب کو اپنی جانب رجوع کرنے کی توفیق نہ فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے توبہ طیب ہونے کی توفیق نہ فرمائے یا اللہ ہمارے دل اپنی طرف لگا دے یا اللہ ہمیں اپنے ساتھ جوڑ لے یا اللہ ہمارے وہ بھائی جو شرک کے جرم میں ملوت ہیں یا اللہ انہیں شرک سے دور رہنے کی توفیق نہ فرمائے یا اللہ مسلمانوں کو ایک کر دے قرآن کے اوپر شریعت کے اوپر توحید کے اوپر یا اللہ تمام مسلمانوں کو شرک سے محفوظ فرما یا اللہ ہم میں سے جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک بنا قرآن کا حافظ بنا دین کا عالم بنا یا لا انہیں صحت تندرستی نہایت فرما یا لا انہیں رسکی حلالیت فرما یا جن کے پاس اولاد نہیں ہیں انہیں صحت مند نیک اولاد نہایت فرما یا جو مسلمان مریض ہے انہیں شفا نہایت فرما یا اللہ جو مسلمان مسائب میں پنچے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی مصیبتیں دور فرما یا جو مسلمان قبروں میں جا چکے ہیں فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کے سارے گنا موا فرما یا اللہ انہیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما یا اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما یا اللہ ان کی قبریں منور فرما یا اللہ ان کی قبروں پہ نور نازل فرما یا اللہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں نازل فرما میرے بھائی اثر کے بعد انشاءاللہ اللہ یہ چھتریوں کے آگے جو برآمدہ ہے وہاں اثر کے بعد ملاقات ہوگی اثر کے بعد انشاءاللہ وہاں روزانہ درس ہوتا ہے سوائی ہفتے کے دن کے اللہ تعالی میں دین سیکھنے کی توفیق نے آت فرمائے وصلی اللہ تعالی عبی محمد و علی وصحب